اب آپ اس مبارک سلسلے کا چودہ حلق شناج فرمائے و کفا و سلا تو سلام واطمل سید و اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى, وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد كاد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رساء النبي لستن كاهد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بسلاس الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ آپ کے اس مسجد مستشفہ میں جو سلسلہ ضرور سیرت المؤمنین کے زمن میں جاری ہے اس میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا زوجہ محمد مصطفی من المبر رضی اللہ تعالی عل کے بارے میں پڑھا تو اس وقت بھی میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اعزاز اور یہ مقام جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا ہے کہ جس کی سبب سے آیت تیمم نازر ہوئی اور حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے راحت ملی اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے اس پہ کیا مت تک عمل ہوگا اس کو سواب لکھا جائے اسی طرح اگر کوئی آدمی نز بلا برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس پر جب لوگ عمل کرتے رہیں گے تو قیامت تک اس پہ گنا لکھا جائے اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید ناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اب المن سن القتل قابل کہ سب سے پہلے جس نے قتل کی ابتدا کی ہے وہ قابیل تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قابیل پہ بھی لکھا جائے گا تو اسی طرح من منسن سن سنتن ہسنتن کہ اگر کسی نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی مثلاً ایک آدمی نے مسجد بنا دی ہے تو جب تک اس میں نماز پڑی جائے گی اس کا ثواب لکھا جائے کسی طرح کسی آدمی نے سینما گھر بنا دیا تو جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے اس پر وبال لکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ کتنا بڑا احساس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور سبب بھی بھی عائشہ بنی کہ ججدو ما ان سَعِيدًاً اگر پانی نہ ملے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے حادث اثغر ہے یہ حادثت اخبر سیب امبا اسی طرح یہ شرف جو ہے سیدہ عائشہ کو ملا کہ جب آیت تخییر نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ وہ دنیا چنتی ہے یا آخرت تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے پاس ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو چننے والی بی بی عائشہ ہو تو یہ شرف بھی اللہ نے بی بیوی عائشہ ہوا تھا اور اسی طرح یعنی بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابگی فطا کے مسروف تاب فرماتے ہیں کہ افقہ الناس اعلم الناس کہ سب سے زیادہ دین کے سمجھنے والی سب سے زیادہ علم رکھنے والی جو ہے وہ سیدہ آئسہ اسی طرح حضرت زبیر نے اور حضرت عطاب نبی ربا نے بھی فرمایا کہ لو جمع علم السا ہاض فی ہل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ساری اس امت کا یعنی حضور کی امت کی جتنی عورتیں ہیں کیا مت اگر ان سب کا علم اکٹھا کیا جائے اور حضور کی ازواج متحرات بھی اس کے اندر ہوں تو علم عائشت اکثر امن نبی بھی عائشہ کا علم ان سے بڑھ جائے یعنی اندازہ فرمائیں کہ نسا ہاتھ علم یعنی اس امت کی پوری عورتیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس امت میں کتنی عالمہ کتنی مفصرا کتنی محدثہ کتنی فقیہ کتنی اولیاء اللہ کتنی ولی کتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں اور ہوں گی قیامت تک انشاءاللہ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بی بی عائشہ کا علم جو ہے ان سے لیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت سید ابو آویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسا آدمی کہتا ہے ولہ ہے کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے کہ بی بی عائشہ جیسا خطیب بی بی ایسا جیسا فصیح اور بی بی عائشہ جیسا بلیغ اور بی بی عائشہ جیسا حفظ رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی خطابت آپ کا انداز بیان اور آپ کی فصاحت اور آپ کی ادبیت کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے حضرت معاویہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ جیسا فصیح اور بلیر اور حفظ رکھنے والا جو ہے نہیں دیکھا تو یہ شرف بھی صحیح ہے تھا عائشہ کا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت ابو ہر رہا ہے جن میں حضرت جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جن میں امر ابن لارث ہے جن میں خالد ابن زید ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ آگے بی بی عائشہ سے مسائل پوچھتے رضی اللہ عنہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا اتنا بڑا زکا عطا فرمایا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اجلّۂ صحابہ جو ہیں وہ بی بی عائشہ سے آ علم حاصل کرتے اسی طرح علما نے ایک اور بات بھی لکھی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے علم تو دیا ہے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایسا تھا کہ آپ نے اگر کوئی روایت بیان کی ہے تو اس کے ساتھ اسباب و علم بھی بیان کی اور آپ دیکھیں گے کہ بی بی عائشہ نے دو ہزار دو سو دس صدیثیں روایت کی ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بیوی بی نے اتنی بڑی روایات نہ کر یعنی دو ہزار دو سو دس حدیثوں کی رویہ جو ہے وہ بھی دیا اور ان میں تقریباً گیارہ سو کے قریب تو وہ حدیثیں ہیں جن کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں لیا یعنی اس اعلی درجے کی احادیث اور سند ہے کہ ان کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لیا لیکن پھر انداز روایت دیکھیں اور اما نے لکھا ہے تابعین نے لکھا ہے احمر نے لکھا ہے کہ یہ بی عائشہ بی کی شان تھی کہ جب بھی انہوں نے کوئی حدیث بیان کی تو اس کی اسباب و علل بھی ذکر کی اسباب و علل ذکر کرنے کا کیا معنی معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اب حدیث ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے واجب تو اب یہ مختلف صحابہ سے روایت ہے تو کسی نے کہا کہ غسل الجمعہ جمعہ تو واجب اللہ کل مختلب کہ ہر بالغ آدمی پر واجب ہے کہ جمعہ کا غسل کریں کسی نے کہا کہ بھائی غسل الجمعہ جو ہے ضروری ہے کسی نے کہا کہ غسل جمعہ کرنے والے کے لیے بہت بڑا ثواب و عاجل منظر ہے لیکن اسباب و علل پہ بحث نہیں کی گئی یہ صرف ایبی عائشہ کی روایت میں کہ غسل جمعہ کیوں افضل ہے غسل جمعہ کیوں ضروری ہے اور غسل جمعہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم فرمایا وہ فرماتی ہے کان اناساب نوین العوالی کے اوالی سے اور دور دور سے صحابہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے اور گرمیوں کا موسم تھا اور موٹا جھوٹا پہننے والے لوگ تھے ان کے پاس کوئی ایسے نفیس کپڑے بھی نہیں تھے کوئی سواریوں کا انتظام بھی نہیں تھا پتھریلی زمینوں پہ سنگلاخ زمینوں پہ پیدل چل کے آتے تھے تو وہ پسینے کی وجہ سے اور کپڑوں کے میلے ہونے کی وجہ سے ایک ایسی ہوا مسجد میں پیدا ہو جاتی تھی کہ جس کا برداشت کرنا مشکل تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے حکم دیا کہ جمعہ کے دن حصول ضروری کہ ہر آدمی حصول کرے تو اب یہ اسباب و علل بیان کرنا جو ہے یہ بی, بی عائشہ نیشان ہے ورنہ تو جمعہ کے غسل پہ یعنی حضرت عبداللہ عمر کی روایت ہے ابھی سعید خدری سے روایت ہے اور بہت سارے صحابہ سے روایت ہے لیکن یعنی اس انداز میں سمجھانا جو ہے کہ بھی یہ غسل کیوں ضروری تھا یہ غسل کیوں ضروری رکھا گیا اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی تو یہ بی عائشہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرتی ہیں تو اس کے اسباب و علل پر بھی باحث کرتی ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے اس چیز کی قلت کیا ہے اب مثلاً اسی طرح آپ دیکھیں گے نواز کا مسئلہ اس پہ جتنا بلاغت سے اور جتنا فقاحت سے بی بی عائشہ نے مسئلہ سمجھایا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا بی عائشہ صدی کا فرماتی ہے کہ نماز جب فرض ہوئی ہے تو فرض ہی دو رکعت تھی یعنی ابتداء فرضیت میں جب نماز فرض ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز چاہے ظہر ہے چاہے بھجر ہے چاہے اصر ہے عشاء ہے ہاں مغرب تین کی تو فرض ہی دو رکعات ہوئی پھر دو رکعات اللہ پاک نے اس میں اور حکم دیا کہ اب دو رکعات اور گنائے تو دو رکا لہذا زہر چار رکعت ہو گئی اصر چار رکعت ہو گئی اور عشا جو ہے وہ چار رکعت ہو گئی اب سفر میں اللہ نے حکم دیا قصر کا تو بھی, بھی فرماتی ہے کہ دراصل وہی اصل نماز رہ گئی یعنی چونکہ اصل نماز دو رکاوت تھی تو لہذا اللہ نے سفر میں اس اصل کو باقی رکھا اور جو دو رکعت بڑھائی گئی تھی ان کو معاف کر دیا تو اصل نماز اسی طرح باقی رکھی یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز فرض ہوئی ہے تو پچاس نمازیں فرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سید نبوس علیہ السلام سے لکھا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سید ابو علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے میری امت پہ پچاس نمازیں فرض کی انہوں نے کہا اے جی الا ربی ربک وسل تخفیف نے کہا حضور آپ اپنے رب کی طرف دوبارہ جائیں اور آپ رعایت مانگیں آپ کی امت پچاس میں وادے نہیں پڑھ سکتی اچھا یاد رکھیں یہ علم غیب نہیں تھا حضرت پوسا تو اپنی امت کو بھگت چکے تھے نا یہ تجربہ تھا اور نہ کہا میری امت تین نہیں پڑھتی تو آپ کی امت پچاس کہاں پڑے گی تو یہ علم نہیں یہ تجربہ تھا اس سے علم غیب کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو عرا ربی کا فصل و تفریح گئے اللہ نے پانچ معاف کر دی واپس آئے ان کا یا رس اللہ پینتالیس بھی نہیں پڑے پینتالیس نواز بھی نہیں ادا کر سکتے بہت مشکل ہے آپ پھر رعایت مانگے وہ حضور مانگتے رہے اللہ رعایت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے حت کہ پانچ نمازیں رہ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لا بدن القول لڈئی کہ محمد مصطفیٰ میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے میرا حکم تو وہی پچاس کا رہے گا لیکن آپ کی امت پانچ پڑے گی لکھیں گے ہم پچاس منجا ابل حسن رفل اشر و امسا لہا کہ ایک پر دس گنا نیکیوں کا اجر جو ہے اللہ کا وعدہ ہے لہذا آپ کی امت جو ہے تو گویا اصل تو وہی پچاس والی بات رہ گئی ہم پڑھتے پانچ جانے کے لکھی پچاس یا یعنی. نہیں تو اب یہ بات بی بی عائشہ نے سمجھائی کہ اصل نماز تھی ہی دو رکعت پھر اس کو اضافہ کیا گیا تو چار رکعت ہو گئی اور پھر سفر میں وہ اصل رہ گئی یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ اضافہ ختم کر دو اور اصل نواز جو ہے دو رکعات اس کو باقی رکھ اچھا پھر آپ کی فقہ تفق کو دیکھیں کہ آپ نے کتنی بڑی بات کی تو ایک بی بی نے پوچھا اس نے کہا کہ صحیح تو مغرب کی تین رکعات کیوں رہی تو اس میں نہ تو اضافہ کیا گیا اور نہ کمی کی گئی تو بی عائشہ صدی کا نے فرمایا کہ مغرب کی نواز تو متر نہار ہے یہ تو دن کے بھیتر ہیں تو جیسے رات کے بھیتر تین ہوتے ہیں اسی تو دن کے بھیتر بھی تین رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ وطر نہار ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہے اماف و حنیفا رحمتہ اللہ علیہ کی کہ جیسے مغرب کی نماز میں تین رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں اسی طرح وہ وطر میں بھی تین رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں اور جیسے مغرب کی نماز میں دو رکعت پہ بیٹھ کے پھر ایک رکاط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اہداف جو ہیں وطر میں بھی دو رکعت پہ بیٹھ کے ایک رکاط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہرحال اس کو وطرن نہار کہا گیا تو بیبی اب وہ ایک آدمی نے سوال کیا بیبی سے کہ سہی ہے دیکھیں صبح کا وقت جو ہے بڑا جا فضا وقت بڑا سہانا وقت ہے ہاں جو منحوس ہیں سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کیا سہانا ہے ان کے لیے تو وہ شیطان کے آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں نمازوں سے محروم ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں لیکن جن کو اللہ صبح کی نماز نصیب کرتے ہیں تو ان قرآن الفجر کہانا مشہود آ یہ تو وقت ایسا ہے کہ رات والے ملائکہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں دن والے آ چکے ہیں اور صبح کا وقت ہے جاں فضا ہے ٹھنڈک ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت ہر آدمی محسوس کرتا ہے اگر راحت کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ صبح کی نماز کو چار رکعت کیا جاتا ہے لیکن زہر میں تو چار اکاد ہوئی لیکن فجر کی نماز کو چار اکاد نہیں بنایا گیا تو بی نے صاحب نے فرمایا کہ تو آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز سے تو تیوار المفصل لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ رہی تو دو رکعت گنقرات لمبی ہو گئی زہر میں تھی تو چار رکاتے کن قرات مختصر ہو گئی تو اللہ نے تو انصاف فرمایا عدل فرمایا اللہ نے تو یعنی مگر نماز کے مسئلے کو جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حل فرمایا اور جس طرح سمجھایا اور حضور کی امت کو سمجھا اور سمجھایا اس طرح کی کوئی مثال نہیں تو یہ ان کے تفقوں کا کمال تھا کہ آپ کی ہر چیز میں ایک نظر تھی اور حدیث رسول سے جو استمباد ہوتے تھے اور جو اس کا لم تھا اور جو اس کا مفہوم تھا وہ اس کو حاصل کرتے دیا اسی لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سائلا نے سوال کیا تو بھی ہے ایشا صدیقہ کے خدا کی شان نے قدرت کی طرف سے گھر میں کچھ نہیں تھا انگور کا ایک دانہ پڑا تھا تو آپ نے وہ ایک دانہ اٹھا کے دے دیا تو وہ لینے والے کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ اب ایک انگور کے دانے سے کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو حقیق سمجھ رہے ہو تو میں نہیں پتا کہ اس انگور کے ایک دانے میں کتنے زبات ہیں اور اللہ پاک تو ایک ایک زمے پہ آجر دیں گے امل مسکال ہے ضرورت عمر یار مسکال ہے ضرورت عمر اس میں کتنے دراص ہیں تمہیں پتا ہے؟ تو اس کو تو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے تو یعنی قرآن پاک کی آیت کو منتبک کرنا اور اس کو سمجھنا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن دانی تھی کہ آپ نے قرآن کے مسائل پر بھی بڑی ما شاء اللہ عجیب آباس فرمائی اسی طرح ایک دفعہ سوال ہوا کہ قرآن پاک کہتے ہیں وہ ان خف تم اللہ تم ستو فلی وا فن کی ہو باتا بل کمنسا تم خِفْتُمْ تع دلو فواحد فواہد کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تم سے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے فن کی ہو ماتا اللہ تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں سے دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لو تو کسی نے پوچھا کہ بی بی کیا یہ تین لڑکیوں کا اور آدمی کو چار شادیاں کرنے کی اجازت کا آپ اس میں کیا تعلق ہے کہ اللہ پاگنے پہلے ہی آیا اپنے تو فرمایا ہے کہ یتیموں کے بارے میں اور آگے فرماتے ہیں کہ فن کی ہو ماتا بینسا مسنا وسلاسا وا تم اللہ تعدر تو بیانے بی پر میں آیا کہ تم نے سمجھا نہیں اللہ کے قرآن کو اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کے پاس یتیم بچیاں ہوتی تھیں تو وہ لوگ ظلم کرتے تھے ان یتیم لڑکیوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے میراث میں ہمیں باغی جائیداد بھی دی ہے نا یہ لڑکیاں بھی میراث ہماری جائیداد ہیں ہم چاہیں تو اپنے لیے رکھ لیں ہم چاہیں جس سے چاہیں شادی کر لیں ہم چاہیں ان کو بیچ ڈالیں ہم چاہیں ان کو بغیر حق المحاظ بغیر کچھ دیے ہوئے ہمارے گھر میں تو ویسے رہتی ہیں نا ٹھیک ہے بیوی بنا لے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تم اور جگہ پہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کر لو یتیم بچیوں میں کیوں ظلم کرتے دیں اگر یتیم لڑکی سے تم نے شادی کرنی ہے تو پھر حقوق کے مطابق کرو شادی کرنی ہے تو معروف کے مطابق کرو شادی کرنی ہے تو اس کو حق المہار اس کے نفقات اور اس کے حقوق جو ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرو یہ نہ سمجھو کہ یہ مال بطروقہ ہے اور ہمیں مل گیا ہے ہمارے قبضے میں ہے ہم جو چاہیں کر دیں کسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا کہ یتیم بچیوں پہ ظلم نہ کرو میں نے تمہارے لیے اور امت پہ راستہ کھولا ہوا ہے کہ تم چاہو تو ایک شادی کر لو دو کر لو تین کر لو چار کر لو تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی آ کے پوچھتے تھے کہ سیدہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس آیت کے احکام کے اسباب و علل کیا ہے اور یہ مقام بھی اللہ تبارک وطار نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کا علم جو ہے صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں تھا یعنی قرآن میں حدیث میں فقہ میں انصاب میں عرب کا نصب اور علم تاریخ میں ادب میں اور شعر و شاعری میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ پر جب قصہ افق ہوا تحمت کے مسئلے پر زندگی انشاءاللہ شاء اللہ تو بی بیان ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ بیمار ہیں پریشان ہیں غمگین ہیں یعنی اٹھنے کی سکت نہیں ہے چلنے کی سکت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے بے اتنا ہے لیکن اس وقت بھی ادبیت کا یہ عالم ہے کہ فرماتی ہے کہ ما اک تحل تو ماں اک تحل عین میں نے آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں ڈالا یعنی نیند نہیں آئی تو نیند کو نہ آنے کو ایک تہار کے لفظ سے استعمال کرنا آج تک کسی ادیب نے استعمال نہیں کیا اسی لیے ایک بہت بڑے ادیب نے بہت بڑے شاعر نے قرآن سنا نا تو اساب کہو کا جب واقع آیا کہ اللہ فرماتے فرمت فطر آزادی ہم نے ان کی قانون کو بند کر دیا تو مانا تھا سلا دیا حالانکہ کہنا تو یہ تعداد تھا کہ ہم نے ان کو سلا دیا لیکن اللہ فرما دے ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کو شور ڈسٹرب کرتا ہے جب شور ہوگا تو آدمی کیسے سوئے گا اسی لیے آدمی سو بھی رہا ہو تو کوئی دروازے پہ نہ کرے تو سب سے پہلے کان سنگے گان سنتے ہیں بعد میں پھر آنکھیں کھلیں گی بعد میں دماغ حکم دے گا کہ جا کے دیکھو کون ہے دروازہ کون کٹکھتا رہا ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ تو اس محاورے کا قرآن میں استعمال اس کے اسلام کا ذریعہ بن گیا کہ ایسا تو آج تک کسی عربی زبان نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہا کہ بھئی ہم نے سلا دیا ہم نے ان پہ نیند مسلط کر دی ہم نے ان کو نیند میں ڈال دیا قرآن کہتے ہیں فضالہ بنا ادا آزادی تو یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے باقی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسی طرح ادبیت میں بھی سیدہ ہے عائشہ صدیقہ یعنی شعر و شاعری میں ادبیت میں بھی آپ کا ایک مقام تھا اور روان لکھائے کہ کیوں نہ ہو جس میں سل صدیق میں آئی ہو اور جس نے میں رومان جیسی ماں کے بطن میں زندگی گزاری ہو اور جس کا بچپن آغوش سیدنا ابو بکر میں گزرا ہو اور جس کو کم عمری میں صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ہو پھر ان کے علم کا مقابلہ کون کر اسی طرح سید ایشا صدی اللہ تعالی المداح کا یہ عالم تھا کہ اتنا کسرت سے روزہ رکھتی تھیں کہ عرفات کا روزہ بھی آپ نے نہ چھوڑا حالانکہ حکم ہے کہ حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے حاجی جو حج پہ آئے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے غیر حاجی کے لیے تو روزہ رکھنا افضل ہے کہ عرفات کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عظم صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص عرفات کے روزہ رکھے تو ایک سال پہلے کے اور ایک سال آنے والے جو ہیں گناہ اللہ معاف کرتے تھے ایک روزے سے لیکن بی بی عائشہ نے کبھی عرفات کا روزہ بھی نہیں چھوڑا ایک دفعہ جب دیکھا تو گرمی کی شدت تھی تو پانی آہستہ آہستہ ڈال رہی تھی وہ کسی صاحبی نے عرض کیا کہ اما آپ کی پنجکی کیوں فرماتی ہیں کہتی ہیں جب سے میں نے حضور سے فضیلت سنی ہے نا میں نہیں چھوڑ سکتی ہے روزہ اسی طرح یوم السنین اور یوم خمیز کا روزہ اسی طرح آپ کے نفلی روزے اسی طرح آپ کا کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ چارس کی نماز جو ہے وہ آٹھ رقعت پڑھتی تھی اور فرمایا کہ میں کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں اور نماز کے پڑھنے کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کے بھتیجے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں کوشش کرتا تھا کہ صبح جا کے بی بی عائشہ کو سلام کروں میں آیا تو بی, بی نماز میں تھی میں کھڑا ہوں وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا حتیہ کہ میں نوجوان آدمی ہو کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا میں نے کہا اب میں جاتا ہوں کتنا دیر دیرا بی بی بات میں چلا گیا مجھے کام تھا میں نے جا کے وہ کام نمٹایا میں نے کہا اب فارغ ہو گیا ہوں کام سے تو واپس جا کے بی بی کو سلام کرتا جاؤں میں واپس آیا بی بی ابھی تک نباز یعنی آپ کی کثرت ہے تحجد حت کہ کبھی کبھی آپ کو تراوی اگر جماعت سے نہ ملے تو آپ کا ایک غلام تھا حافظ اس کا نام زکوان تھا وہ قرآن کا حافظ تھا فرماتی پردے کا وہ غلام آ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو ہم اس کے پیچھے پڑھ تاکہ میری تراوی کی جماعت نہ چلی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی کسرت عبادت آپ کا کسرت روزہ رکھنا آپ کا کسرت تہجد اور آپ کی فساحت اور آپ کی بلاغت اور آپ کا مقام جو ہے وہ سچی بات ہے کہ کسی کو نہیں مل سکا اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام دار الحجرا اتنا بڑا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے وہ جب بھی روایت بھی ان فرماتے بس الحمد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جب بی بی عائشہ سے روایت فرما دے ان عائشہ تو بی بی عائشہ کا نام اتنے عدر سے رہتے کہ عائشہ صدیقہ صدیقی بیٹی زوجہ محمد مصطفی اور وہ شان والی بی بی جس کی برات اللہ نے قرآن میں نہ کی پھر کہتے کہ خالد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ نے جود و سخا کے بارے میں میں نے کا درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت زبیر نے پیسے بھیجے ستر ہزار تو خیر دو لاکھ بیس ہزار تو خیرات ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھیجے ایک لاکھ بیس ہزار اسی دن خیرات کر دیے گئے اور اسی طرح غلام آزاد کرنے کا تو یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی غلام آزاد کرنے ایک دفعہ ایک سانپ جو ہے وہ بی بی عائشہ کے گھر میں کرتا ہے بی بی عائشہ روی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا سانپ آ ہے تو آپ نے سانپ کو مارنا تو ایک صاحبی نے کہا کہ اماں آپ نے اچھا نہیں کیا سانپ کو تو نہیں مارنا چاہیے تھا کہ سانپ اگر گھر میں آ جائے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ بھائی تم نکل جاؤ ہمارے گھر نہ ہمیں پریشان کرو نہ تم خود پریشان اگر تم نہ گئے کہ ہم تمہیں مار دیں تو آپ جب اس کو یہ کہتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جن ہوتے ہیں امبار الفیت ہوتے ہیں اور سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں تو جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور اگر سانپ ہوگا تو وہ نہیں نکلے گا وہ پھر نظر آئے گا تو ٹھیک ہے آپ مار دیں کیونکہ آپ نے تو اپنا حق پورا کر دیا اس کو بتا دیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ نے تو اچھا نہیں کیا آپ نے اس کو کہنا تھا گھر میں سانپ آیا تو آپ نے فوراً بانٹ ڈالا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ چلو اگر جن بھی ہو اس کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ازوا رسول کے گھر میں آ جائے تو لیے میں نے اس کو باندھا سوڑنے کا بجان گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ازواد رسول کے گھر میں بھی آیا ہے تو الحمدللہ للہ اب لباس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو آتے علم حاصل کرنے کے لیے علم سننے کے لیے جن ہوتے ہیں شکل بدل لیتے ہیں تو آپ کو بہرحال نہیں ماننا چاہیے تھا تو اتنا اس میں حالانکہ شرح کوئی بات نہیں کیونکہ جو چیز کسی کی شکل بنائے گا اس کا حکم ہے صنعت علی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جتنے واسطے کم ہوں گے وہ سنت علی ہو اسی بھی احادیث میں وہ سنت جو سلاسی ہو ربائی ہے خماسی ہے سلاسی ہے تو سب سے اعلیٰ سلاسی ہوتی ہے ایک واسطے درمیان میں باقی دو رہ گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عالم رات کو بیٹھے ہیں حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ دیکھا تو سانپ بیٹھا ہے سانپ تو ان کے ہاتھ میں جو چھری تھی یا کوئی لکڑی تھی یا کوئی چیز تھی وہ آپ نے غصے میں جو آگے ماری وہ سانپ مر گیا آپ نے اس کو ایک طرف پھینکا پھر ہریش کھول کے پڑھنے بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری کہ دو تین سپاہی انسانی شکل میں آ انہوں نے آ کے حضرت کو پکڑ لیا تو چلے کہا جی آپ نے بندہ مار دیا میں نے تو کبھی بندہ نہیں مارا بھائی خدا کے بندے میں نے کون سا بندہ مار دیا انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے بندہ مارا ہے بار وہ پھر کون سنتا تھا تو وہ پکڑ کے لے گئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے میں تو سمجھ نہیں سکا تو میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں بہرحال ہم ایک ایسے مقام پر پہ پہنچے کہ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں شامیانے ہیں اور انتظامات ہیں اور بڑے شاہی لوازمات ہیں اور تخت بچھا ہوا ہے اور اس پہ ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے وہ بیٹھے ہیں وہ لبا بیٹھے ہیں بڑے عجیب منظر ہے مجھے انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کے انہیں کہ بولی صاحب ہے جس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے تو انہوں نے بادشاہ نے پوچھا جی آپ نے کیوں مارا انسان کو دیکھا جی میں نے کسی انسان کو نہیں مارا ہے کون سا ان کا بھائی میں نے مارا ہے خدا کے بندے انہوں نے کہا جناب جب آپ بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے تھے تو ایک سانپ کو آپ نے مارا ہے نے کہا ہاں سانپ کو تو میں نے مارا ہے انہوں نے کہا وہی تو ہمارا بھائی تھا وہ جن تھا بے رہا وہ حدیث پڑھنے کے لیے آگے بیٹھا تھا آپ کے پاس آپ نے اس کو باز دیا اب نے فرمایا کے بندے میں نے صاف کو مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منتشب بہ بنفا ہو امن ہوں کہ جو کسی قوم کی شکل بناتا ہے وہ ان میں شمار ہوتا ہے اس نے شکل آ کر انسان کی بنائی ہوتی میں اس کو پڑھاتا اور اس, اس, اس نے شکل جو انسان کی بنا لی تو صاف تو موسی چیز ہے ایزا دینے والی چیز ہے اس لیے آدمی اس کو مار دیتا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلا عالم کو بلایا جائے تو وہ عالم تشریف لے آئے تو ان سے بادشاہ نے یہ حدیث رکھی کہ کیا یہ حدیث واقعی ہے جو عالم بیان کر رہا ہے ہاں ہاں واقعی حدیث رسول اللہ ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث رسول اللہ ہے اور سمیت رسول اللہ اور یہ حدیثوں میں نے خود حضور پاک سے سنی ہے مانا یہ ہے کہ وہ صحابی تھا وہ بھی جن تھا اور جنوں کی عمر تو بہت لمبی ہوتی ہے نا ان کی عمر جو ہے ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال بڑے لمبی عمر والے ہوتے ہیں اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک دفعہ ایک جن حضور کی خدمت میں آئے آپ نے پہچان لیا میں انتمنل جن ہو تو وہ انسانی شکل میں تھا تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جن ہوں تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں مہربانی کریں مجھے قرآن شریف سنائے حضور پاک نے قرآن سنایا وہ اسلام لے آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے توراد حضرت موسا سے خود سنی ہے اور آج میں قرآن بھی آپ سے سن رہا ہوں کتنی بڑی عمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پھر عیشا علیہ السلام کا زمانہ اس کے بعد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو جنات کی آباد جو ہے بڑی طویل ہوتی ہے تو اب جناب وہ عالم کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ سمی من رسول اللہ میں نے خود سنی ہے تو کہ میں نے جا کے جلدی جلدی ان کو پکڑ لیا میں نے کہا حضرت مجھے مہربانی کر کے ایک حدیث پڑھا دیں تو انہوں نے پھر مجھے بھی حدیث پڑھائی تو لہذا ان کے درمیان تو ایک صحابی ہی رہ نا حضور تک تو لہذا ان سے جن علم نے پڑھا ان کے اور حضور کے درمیان میں پانچ چھ واسطے بھی بنتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ تو بیشا بی بی نے فرمایا کہ شران تو مجھے قتل کرنے کا حق تھا لیکن چونکہ آپ متفکر ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا تاکہ بھی قیامت میں مطلب مجھ پہ کوئی کسی قسم کا بوجھ نہ رہے ایک سونپ کے بدلے میں کون غلام آزاد کرتا ہے لیکن یہ مکہ میں خصیت کھا دی اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً ستاسٹھ غلام ہیں جن کو بی بی عائشہ نے خرید کر کے اللہ کری آزاد کر اچھا انہوں میں بی بی بریرا جو بی بی عائشہ کی خادمہ ہے بی بی بریرہ جو ہے یہ بھی بچاری غلام تھی ان کے مالک انہیں بدلے کی تابط ان کے ساتھ طے کیا کہ اتنے پیسے اگر تم دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے تو بی بی بریرہ جو ہیں بی بی عائشہ کے پاس آئیں ان کو آ کے عرض کیا کہ آپ میری سفارش کریں تاکہ چند مسلمان جو ہیں وہ مل کے میری رقم دے دیں میں آزاد ہو جاؤں گی بی بی نے فرمایا تمہاری ساری رقم میں دے دیتی ہوں تو بی, بی بی بریرہ کی رقم بھی آزاد دی اور اسی وقت آزاد بھی کر دیا فرمایا یہ نہیں کہ میں نے اس لیے رقم دی ہے کہ میری غلام بن جاؤ نہیں میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اس نے کہا بی صاحبہ آپ نے تو واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن اب آپ کو چھوڑ کے جانا میرا دل بھی برداشت نہیں کرتا تو یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالی نے بی بی عائشہ صدیقہ کا کوتا فرمایا تھا کہ اتنا بڑا قرب اتنا بڑا علم اتنا بڑا فہم اور اس کے ساتھ اتنی بڑی جود و سخا کہ جو بھی آیا اللہ کے راستے میں لوٹا دیا جو بھی آیا فوراً اللہ کے راستے میں لوٹا دیا اور آپ نے ایک حج بھی نہیں چھوڑا ہے اور آپ ہمیشہ حج کرتی آپ عمریں فرماتی اور اسی تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے روزے رکھے ہیں تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے اپنی نفلی عبادات میں کبھی کبھی تو یہ مقام بھی ایک دن سید عائشہ فرماتی ہے اس لیے آپ دیکھیں علماء سے کہ جتنا اہم موضوع ہیں مثلا بدع الوحی کا جو باب ہے کہ حضور پہ وحی کیسے اتری اس میں سب سے زیادہ بیان کرنے والی جو ہے وہ بیشہ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ خود جو تحمت کا واقعہ ہے ایف کا واقعہ ہے اس کی سب سے بڑی راویہ اس کو بیان کرنے والی سیدہ رہائشہ اسی طرح کا میں دیکھیں کہ غزو بدل غزو عہد غزوائے خندق غزوائے بری قریضا غزوائے برائے سزوبن مستلق یہ جتنے رضوات ہیں ان پر سب سے زیادہ تسلی اور سب سے زیادہ تفصیل سے حدیث بیان کرنے والی بیوی عائشہ اسی طرح ہجرت رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فتح مکہ کے بعد حضور خا خواتین سے بیت کرنا ان تمام روایات کی بیان کرنے والی کون ہے بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی. تو یہ آپ کے کمال حفظ کی اور کمال علم کی ذریعے اسی طرح بیشہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور وہ خواب میں نے ایسے دیکھا کہ آسمان سے چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ حجرے میں ہی غائب ہو جاتا ہے چاند آسمان سے اترا ہوجرے میں آیا چھپ گیا تھوڑی دیر گزری ایک اور چاند آیا وہ بھی میرے ہوجرے میں چھپ گیا تھوڑی دیر گزری ایک اور چاند آیا وہ بھی میرے छुप میں چھپ گیا تو بیوی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ بھائی یہ کیا اور ویسے یاد رکھا کریں کہ جتنا آدمی با ہوتا ہے یعنی آمارے صالحہ والا ہوتا ہے ان کے خواب بھی اتنے سچے ہوں اسی طرح جو خواب آدمی تحجد کے اوقات میں صبح کے آخر میں دیکھتا ہے تقریباً وہ خواب بھی سچے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس خواب دیکھنے کے بعد وہ یہ تعبیر کے بارے میں فکر ہوا تو میں نے اپنے ابا سیدنا ابی بکر ربی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا خواب پوچھا اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لیا کریں کہ اگر آپ خواب دیکھیں اگر وہ خواب ڈرونا ہے خواب میں آپ نے دیکھا وہ بلا ہے کوئی مجھے کھا رہی ہے کوئی سام میرے پیچھے بھاگ رہا ہے پلان ہے یعنی کوئی ایسا خوفناک ہے تو اس خواب کو بیان نہ کریں جب آپ کی نیند کھلی ہے نا اسی وقت آپ تین دفعہ حول ولا قوت اللہ بن علی العظیم پڑھ کے تھوک دیں ولا قوت اللہ بن العظیم اور اپنی کروٹ بدل کے سو جائیں یعنی اگر آپ دائیں سو رہے تھے تو اب بائیں پہ سو جائیں اگر آپ بائیں سو رہے تھے تو اب دائیں پہ سو جائیں اس خواب کو کبھی کسی کو ذکر نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں اچھا اگر آپ نے ایک خواب دیکھا دی اور وہ خواب ایسا ہے کہ جو کچھ آپ دن میں مثلاً آپ تقریر کر رہے تھے آپ نے دیکھا رات کو بھی آپ تقریر کر رہے ہیں تو یہ احلام ہے وہی بات ہے جس میں ہم سارا دن رہے وہی جیت رات کو بھی ہمیں نیند میں نظر آتی رہی تو اس خواب کے بارے میں بھی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہو اسی طرح اب ایک خواب ہے آپ نے رات کے آخری حصے میں دیکھا ہے اور جب آپ سوئے تھے تو آپ کا بستر بھی پاک تھا اور آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پاک تھے اور آپ کا بدن بھی پاک تھا تو اب خواب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو من یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں حکم ہے کہ آدمی اس خواب کو کسی آدمی پہ ذکر نہ کرے اللہ اعلی آل عالم ان کسی عالم پہ ذکر کرے کسی صاحب علم پہ ذکر کرے اور اگر کوئی عالم دوست ہو تو پھر اس پہ ذکر کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ سرمایہ کیا تو یہ اعلیٰ ابر کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ گویا وہ ایک برندے کے پاؤں پہ رکھا ہوا ایک دانہ ہے بس تعبیر ہوئی اور واقع ہو گیا تو اگر آپ کسی جاہل کو بتائیں گے تو جیسے مرضی آئے گی تعویذ ڈالے گا نا پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا نکل جائے لیکن جب آپ کسی عالم کو بتائیں گے تو عالم دیکھے گا کہ بھائی اچھا اس خواب میں اس کے حق میں بہتری نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ تعویل کر کے ایسے انداز میں بات کرے گا کہ آپ کو نقصان نہ ہو اس لیے خواب جو ہیں ان کے بارے میں بھی آکام ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر جو ہے یہ بھی ایک علم ہے جیسے ایک آدمی محمد بن سیرین رحمت اللہ لے ایک خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری جو چار پائی ہے جہاں میں سو رہا تھا اس کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے تھال ہے تو وہ انگاروں کا بھرا ہوا رنگارے تہہ کریں مجھے ہدت بھی محسوس ہوئی گرمی بھی محسوس ہوئی اور نیند بھی کھل گئی آپ نے فرمایا آپ کو خزانہ ملے گا پیسہ ملے گا کوئی بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ آپ کو سونے چاندی کا ملے گا چلا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک اور بندہ آیا اس نے بھی آ کے بے آئی ہی یہی خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور چمرات انگاروں کا بھرا ہوا ہے شولہ نکل رہے ہیں آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھا ہے ہاں میں نے واقعی دیکھا کہا تمہارا گھر جل گیا چلا کہ اب چلا اس کا گھر جل گیا تو اب جو بے تک شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے ایک آدمی خواب دیکھتا ہے خواب تو وہی ہے نا اس نے بھی انگارے دیکھے چارپائی کے نیچے اس نے بھی انگارے دیکھے چارپائی اس کو تو آپ نے کہا تمہیں خزانہ ملے گا اس کو آپ کا بے چارے کو تمہارا گھر چل جائے گا خواب ایک ہے تو تعبیر الگ الگ کیسے ہو گئی تو حضرت نے فرمایا خدا کے بندے تم نے سمجھا جی اس نے جو خواب بتایا تھا اس وقت سردی کا موسم تھا تو اس وقت آگ سے نفع اٹھایا جاتا ہے ہر آدمی اپنے گھر میں آگ جلا کے تصف حاصل کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے کمرے کو گرم کرتا ہے اور اس بندے نے تو دیکھا ہی گرمی میں اور گرمی کے اندر پھر آگ دیکھ رہا ہے تو مانا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا اس لیے اس کی تعبیر میں نے وہ دی تھی جو اس وقت کے مناسب تھی اور اس کی تعبیر میں نے یہ دی تھی جو اس وقت کے مناسب تھی تو کبھی خواب کے اندر صرف موسم کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے اور کبھی خواب جو ہے بظاہر جو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے جیسے اللہ تبارک مطالع نے سعید ابراہیم کو خواب دکھایا لیکن ہوا تو بالعش نہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا اللہ پاک نے آپ, آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی بچا لیا اور قربانی بھی قبول کر لی اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں کہ خواب اگر دیکھیں خطرناک ہے خوفناک ہے تین دفعہ لاحول پڑھ کے چھوڑ دیں اور کسی کو نہ بتائیں انشاءاللہ اللہ اس کا زرے کے برابر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے میرے لیے فائدہ مند ہے نہیں ہے تو پھر کسی اہل علم پہ ذکر کریں تاکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ صحیح انداز میں دیں یہ بڑا ایک علم حضرت شیخ قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ہندوستان کے زمانے کی بات ہے تو آپ کی خدمت میں ایک آدمی آئے اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن سنخواہ یہ نواب بھی تھے عالم بھی اور مسلقن اہل حدیث رحمت اللہ کے بہت بڑا نواب بھی تھا اور بہت بڑا علم بھی تھا اور بڑی کتابیں تالیفات ہیں آپ کی اور بڑے بڑے علماء آپ کے قریب رہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق صنخواہ مسلح پہ آگے ہیں اور حضور محمد مصطفہ پیچھے کھڑے ہیں تو میں حیران ہوں کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے مقصد ہے کہ شاید نواب صاحب کو اتنا بڑا مقام مل گیا تو عادت میں فرمایا باقی تو نے ایک خواب دیکھا دیکھا انہیں کہ ملوم یہ ہوتا ہے کہ سدی کس طرح خان بیچارے فوت ہونے کا حضرت اس میں فوت ہونے والی کون سی بات نے کہا اللہ کے بندے نبی کے آگے مسلم پہ کہ زندہ آدمی کیسے کھڑا ہوگا یا تمہیں مردہ ہو تو آگے رکھا جائے گا کوئی زندہ آدمی اللہ کے نبی کا کیسے ماں تو حضور حکم فرمائے اور اگر بن بھی جائے تو بکر بھی ہٹ گئے تھے کہ آپ جب آ گئے تو آپ نے فرمایا بس میں ہٹ گیا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نواب شدید کا سنخواہ حضور کے آگے کھڑے تھے تو آگے تو پھر مردہ ہو سکتا ہے ملو یہی ہوا کہ حضرت کی موت ہو گئی ابھی آپ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا آ کہ نواب شدی ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعبیر رویہ جو ہے یہ ایک علم ہے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے نمبا علام علی ربی جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ بھی بی بی عائشہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائی آنے سے پہلے جبرین آنے سے پہلے قرآن اترنے سے پہلے آپ جو ہیں خواب زیادہ دیکھے اور آپ کے خواب مبارک ایسے ہوتے تھے مثل حل صبح ہی جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے حضور کے خواب ایسے دن میں پیش آتے تھے جیسے جو کچھ رات کو دیکھا صبح سامنے آتی تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے ابا حضرت سیدنا نہ بکر ربی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہاں دار رہا تو میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترتا ہے اور وہ چاند میرے حجرے میں غائب ہو جاتا ہے پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں غائب ہو جاتا ہے پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں غائب ہو جاتا ہے تو سکا تھا ابھی بکر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان خواب ہو اچھا حضور سیدنا نے ابی بکر کو بھی اللہ نے علم تعبیر روحیا میں بہت بڑا علم دیا تھا کبھی کبھی حضور فرماتے تھے ابو بکر اس کی تعبیر تم بھی انتر ہو تو بی فرماتی ہیں بساکا تھا ابھی میرا ابا خاموش ہو گئے تو اب عدم کا تقادہ یہ تھا کہ بی بی بی خاموش ہو گئی وہ فرماتی ہے لَمَّاتُ غُفِّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَدُ فِرَتِ الْحُجْرَتِ سب سے پہلے جب آقا رحمتِ دو عالم سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور پاک میرے حجرِ مبارک میں دفن کیے گئے تو میرے اب ابو بکر روتے ہوا یا فرمائے شعاری ات یہ وہ پہلا چاند ہے جو تم نے دیکھا تھا آج تمہارے کمرے میں آ گیا اس کے بعد جب سیدنا دن ابھی بکر فوت ہوئے اور اسی حجرے میں دفن ہوئے تو بھی فرماتی فرماتیاں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ دوسرا چاند ہے اور اب جب سیدنا عمر کی باری آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چونکہ ہجر ہے مبارک ہے بیوی بی عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کے بیوی بی صاحبہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ارسلنی عمر مجھے عمر نے بھیجا ہے اسن لینا چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو روزہ مبارک میں حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے ادب دیکھیں اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر البرین سیدنا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لا لاتک الحو امیر علم و بینین بیوی بی عائشہ کے دروازے پہ جب جانا یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے کہنا اب سر نہیں عبر مجھے عمر نے بھیجا ہے کیونکہ اب میری موت قریب آ گئی ہے اب میں خلیف المسلمین یا ابیر علم نہیں ہوں اور ادب کا بھی اتنا یہ ہے کہ نی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے یہ کہا جائے کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے کہا نہیں سیدھی بات کرو مجھے عمر نے بھیجا ہے بس اور اگر بھی بی اجازت دے دیں تو بی, بی صحب و فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ جب عبداللہ نے آ کے مجھے بتایا تو میں حضرت عمر کے فراق میں حضرت عمر کی موت کے غم میں بیٹھی رو رہی تھی میں نے کہا کہ عبداللہ جا کے اپنے ابا سے کہہ دو اب فر میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن تم نے مانگ لی ہے تو میں اب تمہارا حق اپنی ذات سے بھی زیادہ سمجھتی ہوں لہذا تجے دفن کیا جائے روز رسول اللہ میں تو یہ مقام جو ہے بی بی عائشہ نے چھوڑا ہے حضرت عمر کے لیے رضی اللہ بھی عائشہ اپنی ذات کو آپ نے ترجیح نہیں دی لیکن حضرت عمر کو ترجیح دے دی آپ نے فرمایا کہ تم دفر اور حضرت عمر کا احتیاط بھی دیکھو کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آئے حضرت عبداللہ آ کے خوشخبری دی کہ بیوی بی نے اجازت دے دی ہے آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو کہ جب مجھے غسل دے دو جب مجھے کفن پہنا دو جب مجھے جنادی کے لیے لے کے چلو تو ایک دفعہ پھر بی بی عائشہ سے پوچھ لینا ہو سکتا ہے انہوں نے رعایت کر دی ہو کہ شاید حضرت عمر جو ہے بچ جائیں اس وجہ سے رعایت کر دی ہو میری موت کے بعد بھی کس نے آپ نے یہ دیا تو آج جو شیخ شیخین یعنی سید عائشہ کے حجرے میں دفن ہے تو یہ بھی شرف ہے ابھی بھی عائشہ کا کہ اسی حجرے کو اللہ نے مزار محمد مصطفیٰ بنایا اور قیامت تک جہاں درود و سلام کی بارش ہوتی رہتی ہے اور وہی سیدنا ابو بکر آئے اور وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو یہ شرف جو یہ بھی اللہ نے بی بی عائشہ کو عطا فرمایا اسی لیے اور ہمارے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مقام اس لیے ہمیشہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میں اپنی باقی سوکنوں پہ باقی ازواج رسول پہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے نا وہ کسی کو دی فرمایا بی بی نے کہ ایک تو اللہ نے مجھے یہ فضیل کے کان آ یومی جس دن حضور کی وفات ہوئی وہ دن بھی میرا تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرن الوفات ہیں لیکن عدم انصاف کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ روزانہ جس بی بی کا حق بنتا ہو مجھے ان چار چارپائی پہ اٹھا کے بھی اسی کے گھر میں پہنچاؤ لیکن جب انہوں نے اجازت دے دی سب بھی بھی انہیں تو حضور بھی بھی عائشہ کے گھر میں آ تو فرماتی ہے کہ خدا کی شان دیکھیں کہ سب بھی بھی انہیں اجازت دی لیکن وہ جب مفاد کرتے نا وہ قدرتن دن بھی میرا تھا یعنی میرا حق اور اس کے بعد فرماتی ہے بھی حجرت ہی ہجرا بھی میرا تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں سید عائشہ یہ شرب بھی مجھے ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا ماں بین ساری ودہاری میرے سینے پہ حضور کا سر مبارک ہے اور بی, بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ شہر بھی مجھے ملا ہے کہ آخر دخل فی, فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے آخری چیز جو حضور کے منہ مبارک میں داخل ہوئی ہے وہ لواب ہے بی بی آب کا اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی فرماتی ہے کہ کہ جا اور ایک میں آئے کہ محمد بکر میرے بھائی ابھی بکر کے بیٹے محمد آئے ان کے ہاتھ میں مسوان تھا نظر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بڑے شوق سے دیکھا مسوان کی طرف بی بی عائشہ رازدار نبوت ہے سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے بی بی فرماتی ہے میں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا میں نے اس کو اچھی طرح سے دھویا صاف کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور پاک نے اشارہ کیا کہ عائشہ میری کمزوری کا یہ آدم ہے کہ اب یہ مسواک مجھ سے نرم نہیں کیا جائے گا تم اپنے منہ میں دانتوں میں نرم کر کے پھر مجھے دے دو تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواغ کو نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد مقدم تو ارا رسول اللہ ہی میں نے حضور کی خدمت میں دیا حضور نے رکھا تو وہ آخری چیز جو حضور کے فم میں داخل ہوئی وہ میری ریک تھی کیونکہ میرا لواب بھی تو ساتھ لگا ہوا تھا اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرم بھی مجھے بخشائے کہ دن بھی میرا ہو اور نوبہ بھی میرا ہو اور بستر بھی میرا ہو حجرا بھی میرا ہو اور سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواگ پیش کرنے والی بی بیوی بی عائشہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین بکام منتخب کیا محمد ہم مصطفیٰ کے لیے کہ حضور کی خبر مبارک بھی وہی بنے روضہ مبارک بھی وہی بنے تاکہ امت تک سرا و سلام کی بارش بھی ہوتی رہے تو یہ مقام بی بی, بی آئشک اچھا اب دیکھیے بیوی بی آئشک تکوا کی طرح پرہیز جاری کی طرح کہ روایات میں بی بیویاں فرماتی ہیں کہ اگر بی بی سفر میں ہوتی ادا سمیت سوتل جر سے اگر بی بی عائشہ کے کان میں جانور کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں اب جانور اگر زیادہ چل رہے ہوں تو گھنٹیوں کی آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے اگر وہ پیچھے سے آ رہی ہوتی تو حکم دیتی کہ سواری کو جلدی تیز کرو تاکہ وہ گھنٹی کی آواز بھی میرے کان میں نہ آئے اور اس کے بعد اگر دیکھتی کہ آگے سے آواز آ رہی ہے تو فروادی کافلے کو روک دو رستہ بدل دو میں نہیں چاہتی کہ میرے کانوں میں کسی گھنٹے کی آواز پڑے اور اسی طرح یہ حکم بھی بی بی عائشہ نے دیا اور بہادر کو بین کی حیثیت میں اپنے بیٹوں کو بھی دیا اور حضور کی امت کی عورتوں کو بھی دیا آپ نے فرمایا کہ بسیار خور ہی نہ کیا کرو زیادہ نہ کھایا کرو کیونکہ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے زیادہ کھانے سے انسان کے خباحشات زیادہ ابھرتی ہیں اور زیادہ کھانے سے انسان عبادت کے اندر صحیح محنت و مشقت بھی کر سکتا ہے اس لیے بی بی فرماتی تھی کہ اتنا کھایا کرو جتنی غرض ہے جتنی حاجت ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھایا کریں تو یہ نصیحت جو ہے یہ بی بی بیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کو علوم سے بھی نوازا پھکا سے بھی نوازا تفصیلی علوم سے بھی نوازا حتیٰ کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اما یہ جو قرآن میں آئے حجل نہیںفما اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفا بھرا نہ دوڑے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا بی بی نے نے فرمایا تم کو نہیں سمجھا اللہ کے بندے اگر ایسا ہوتا تو قرآن کہتا فلا اللہ یہ تب ابھی ما کہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا جو ان میں نہ دوڑے بلکہ قرآن کہتا فلا جنا نہیں تم وف ابھی یہاں لا نہیں وجہ یہ تھی اوس و قدرت کے قبیلے کے لوگ بھی اور قریش مکہ بھی ان لوگوں نے صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے مربع پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے باقاعدہ ان کو ہاتھ لگاتے تھے چومتے چاندتے تھے پھر صفا دوڑتے تھے اب جب اسلام آ گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو مشرقین کے بت تھے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اب بتوں کو ختم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان میں دوڑنا جو ہے حکم خدا ہے گنا کوئی نہیں ہوگا تو فرمائے اللہ کے بندے اگر یہ دوڑنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہے, ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی یہ تفسیر پہنچی تو ہم نے کہا باشاء اللہ اللہ مبارک کرے عائشہ قرآن کا علم بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو آخر والا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الطباب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد كريم